کون کام ایمان کا ہے اس وجہ سے ایمان اور شرک کے اعمال کا پہچاننا بھی ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ ان علوم میں ہے جس کا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے طلب العلم فریض تنالا کل مسلم آخر جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کیا چیز شرف کا ہے تو شرف سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اس وجہ سے چاہیے علما کو کی اس چیز کو باقاعدہ اپنے پروگرام میں رکھ کر کے بیان کرے لوگوں کے سامنے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 وہ خاطم کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ذریعے صرف ایک ہی آدمی کی ہدایت ہو جائے تو بہت سے مال سے اور افضل اموال سے تمہارے لیے بہتر ہے مین کے لب صلاح کا دیکھیے یہ بھی چیز بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں کو معلوم نہیں باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں کر رہے ہیں بہت سے مسلمان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 چھ جس کو کہ آپ کہ شرک کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے شرک کی قسموں میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ آدمی شفا کے لیے یا اور دفعہ کے لیے کوئی چھلا پہن لے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری کو دفاع کرنے کے لیے کوئی چھلا پہن لیتے ہیں یا آخ کو نظر بت کو روکنے کے لیے چھلا پہنتے یہ سب چیزیں ہیں حقیقت میں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 کیا نام ہے نظر بدنا لگے اس کا دودھ نہ خراب ہو اس کا بچہ بھی صحیح سلامت پیدا ہو یہ آئے نشرک ہے حقیقت میں اسی طرح آپ دیکھیں ان سب کی نشان نہیں ہونی چاہیے حقیقت میں اسی طرح آپ دیکھیں گے شاید گزرے ہوتی ہاتھ میں جو رہنے والے ہیں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سبزی وغیرہ خوبصورت لگایا ہوتے ہیں پرول ہے اور کچھ ہے تو وہاں الٹی ہنڈی ہنڈ کالی الٹی ہانڈی اس کے ساتھ کھمبے کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں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 بسنے کا اور اپنے کو پورے طور پر اسلام نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے حقیقت بہت سے رسوم ہم لے کر کے چل رہے ہیں بچ, آہ, بچوں کو دیکھیے چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں اس کو کردھن اس کو شاید کہتے ہیں اس میں پہنا دیتے ہیں کمر میں ایک موٹا تاگا اور وہ خاص طور پر بازاروں میں بکتا ہے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 کی کوئی شخص اپنے پرانے شہر کو یا پرانی بستی کو یاد کر کے رو رہا ہے اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ بلاد البا المان و, و تمام وہ اول و اردن مس سے جلدی توڑا بوا بیلادل بحا المان و تمامی ہمارا وہ ہماری بستی وہ ہے جہاں سب سے پہلے ہمارے تعویز اور گنڈے جو ہیں نکلے ہیں وہاں سے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 یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں اس کو بھی ہونا چاہیے پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملک کو فتح کی کسی شہر کو فتح کیا فوراً ان کو توحید سکھانے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہلے ان کو آ لینے دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لینے دو اور جو کچھ کر رہے ہیں اگرچہ وہ شرکیات اور کفریات میں, بھی، میں سے بھی ہے چھوڑ دو ایک دن آئے گا کہ وہ پورے طور پر ممسن ہو جائے ایسا ہرگل نہیں ہو سکتا جب تک پورا انخلا نہ ہو پورا تخلیہ نہ ہو جائے آدمی کا مرض جب تک پورے طور پر ختم نہ ہو جائے آپ کتنا بھی اس کو غذا دیں اس کا جسم تندرست نہیں ہو سکتا مین شر لبس لب شرک کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ چھلّا پہنایا جائے یا پہنا جائے ولخیت یا تاغا یا اس طرح کی کوئی چیز پہنایا جائے لہر عیل بلائے در رہی. بلا اور مصیبت یا نظر بد وغیرہ کو دور کرنے کے لیے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 دوا نہیں ہو سکتا لیکن دوا تاغے کے ذریعے سے باندھی جا سکتی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جانیں گے کہ طبی عربی میں یا یونانی دواؤں میں آنکھ کے اندر اگر چوٹ لگ جائے تو کبھی کالے دانے پڑ جاتے ہیں تو ان کو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی بوٹی ہوتی ہے اس کو آنکھ پر کچھ دن بعد دیتے ہیں تو وہ آنکھ کی سرخی آنکھ میں کالا پن جو دانت پڑا رہا تھا وہ نکل جاتا ہے تو یہ علاج دوا ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے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 حج اور عمرے کو الگ الگ نہیں کرنا چاہتا ہے یعنی آ کر کے دباؤ کیا اس نے پھر صحیح کی صفا مروہ کی اس کے بعد احرام پہنے ہے احرام کی تم... کے تمام ممنوعات کو اس نے برتا احرام نہیں کھولا پھر جب حج آیا تو حج کے لیے نکل گئے اسی احرام میں اسی احرام کو مطلب نہیں بھی اسی کپڑے میں یعنی احرام کے شروط برتے ہوئے احرام نہ کھولنے کے بعد پہلے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 کہ اگر کوئی شخص جدہ جا رہا ہے کسی اور کام سے حرم سے باہر ہے آ رہا ہے عمرہ کر سکتا ہے اور کسی کام سے ریاض چلا گیا آ رہا ہے مدینہ شریف گئے آپ تو یہ موقع نہ چھوڑیں کیونکہ آپ محتاط سے گزر رہے ہیں ایک عمرہ کر لیں یہ آپ کے لئے یعنی واضح طور پر عادث اس کے لئے جواز ہے لیکن مکے سے نکل کر کے احرام باد کر کے صبح شام آنا جانا اس کی کوئی شرحی دلیل نہیں ہے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 اگر وہ ارباد میں ہو ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کہا لبیک اللہ عمان شبرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تو لبیک ان شبرما شبرما کی طرف سے لبیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شبرما کون ہوتے ہیں ابھی انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے رشتہ دار ہیں یا میرے بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل حججتا انب سکھ اپنی طرف سے آپ نے حج کیا یا نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں کیا ہے تو پیار رسول نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر ان کے لیے حج کرو یعنی عرفات میں پہنچ کر کے وہ فوراً نیت ان کو بدلنے ہوگی اگر ایک شخص نے حج نہیں کیا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 درخواست کی ہے کسی حاجی صاحب سے کہ ہمارے لیے دعا کریں نماز میرے لیے نماز پڑھ کر دعا کریں نماز پڑھ کر دعا کریں یہ چیز صحیح ہے دعا کیجئے جی آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے اس کو یہ کیجئے اس وعدے کو پورا کیجئے لیکن نماز اس کے لیے نہ پڑھیے آپ نماز اپنے لیے پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے فلاں بندے فلاں ہندو نے اس دل دل اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں جی جی عمرہ کے لیے آیا تھا عمرہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں بھی کر لیا تھا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 آپ کے اوپر قربانی ہے کسی حالت میں نہیں اگر آپ مکے میں مقیم, مقیم ہیں تو کسی حالت میں تمتو بھی کریں گے ان کے لیے تو تبھی قربانی نہیں اور حجی افراد کریں گے تب بھی قربانی نہیں اور حجر انشاءاللہ پورا ملے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور کر ڈالیے والد کی طرف سے کیونکہ یہ ان کے ان کی خدمت میں ہے تیس رمضان کو مغرب اور عشاء کے وقت عمرہ کیا اور واپس جدہ گئے تیس رمضان کو مغرب اور ریشہ کے درمیان کیوں ایسا وقت ضائع کیا وہ تو سوال میں ہو گیا یعنی رمضان کا عمرہ جو ہے اس کی فضیلت نہیں ملی اس رمضان کو مغرب اور اس کے بعد شوال میں مکہ شفٹ ہو گئے عمرہ آپ کا رات میں ہوا اس کا مطلب ہے کہ حج کے دنوں میں آپ کا عمرہ ہوا مکہ میں شفٹ ہو گئے حج افراد کریں گے یا حج چمکو نہیں آپ کا اب حج چمکو ہوگا کیونکہ آپ نے عید کے بعد یا عید کی رات میں جب کیا تو وہ گویا سور حج میں آپ نے عمرہ کر لیا تو خمن تمت تابل عمرت الحج آپ کے اوپر ثابت ہے آپ حجمتوب کریں گے اور آپ کو حجی بھی دینی ہے قربانی حرم کے اوپر مکانوں پر ڈش اینڈ سین اس پر گناہ ہوتی ہے یا نہیں